محمد عمر وبرکاتہ سوامی نگرام ہمارے سلسلے دس کتاب میں سے درست نمبر سات سو انہتر ایکم ستر ابلی چار سو بارہ ہے سات سو انہتر اورات پوری دعوت شریف کی شروع ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور چار سو بارہ جو ہے کے درست کی تعداد ہے اورتھیا میں ہم لوگ اسے بحث میں ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم مقدس اورتیا میں حلیم یا حلیم کے سلسلے میں کی اور موضوع انوان سے حلیم جل جلال و قرآن پاک میں کہ یہ سے مغندس قرآن پاک میں کے دن دفعہ ذکر ہو چکا ہے ہاں جس مختلف اسمال حسنہ کے ساتھ اس دعویے سے جو ہے ہم نے آلوں کو جو ہے خوش نقادی سے پہلے دو تین درسوں میں بتا دیا ہے اور ابھی جو ہے اس سلسلے میں چند آیات علوم کو ذکر کر چکا ہوں جن میں یہ مقدس اسم ذکر ہو چکا ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی عیسم مقدس حلیم جو ہے دوسرے مختلف آسما کے ساتھ ہے ہاں جی تو ان میں سے اس آنے والے آج یہ سورہ کہ سورا نشا نمبر بارہ ہے, ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بب اللہ علیم حلیم ہاں جی اس مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس مقدس علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے یعنی فرمایا بڑا ہے رب ہاں جی انسان کو عالم ہونے کے ساتھ حلیم ہونا اور حلیم ہونے کے ساتھ علیم ہونا یہ انسان کو بہت کامل کرتا ہے انسان کے اندر بےخاری کا کچھ نہ کچھ سفر اس کے اندر آ چکا تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ عالم میں ہے اور حلیم میں ہے سات کے تھوڑی سی توضیح کر رہا ہوں تو علیم کے ساتھ حلیم آ رہا ہے اس کی تھوڑی توجہ رہا تو تجمہ یہ اللہ تعالیٰ بڑا جان والا اور بڑا بردار ہے اللہ علیمن علیم بڑا جان والا حلیم بڑا بردار تو شاید منجیدہ میں اللہ تعالیٰ کے سم ذات یعنی اللہ اور اس کے دو صفاتی نام علیم اور حلیم کا ذکر ہے کل تین آسمان ہوسن اللہ اور اللہ اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس کا نام ہے علیم انلیمن جو علی شفاطی نام ہے اللہ تعالیٰ کا اور چونکہ اللہ تعالیٰ سرمدی الوجود ہے یعنی وہ اور ابد تک رہے گا سرمدی الوجود ایسی ذات کو بولتے ہیں جو ازل سے اور ابد تک رہے گا اور اس کے ازل کی کوئی ابتدا ہے نہ ابد کی کوئی انتہائی وہ ازل سے ہے لیکن کب سے ابد تک ہے کب تک ہاں اس میں کب کا سوال نہیں تو آج یہ جو ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا تو ایسی ذات کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سرمدی وجود جو عزل ہے ازل سے اور ابد تک رہے گا ہاں جی اسی طرح اس کے صفات بھی اس کے ذات کے لیے ہمیشہ سے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات جو اس کے ذات کے لیے ہمیشہ سے ثابت ہیں اور ثابت رہے گا کہ وہ ذات پاک ازل سے العلیم الحلیم ہے اور اب تک العلیم الحلیم رہے گا جس طرح اس کے ذات کے وجود میں اطلاق ہے ہاں آپ ہاں اس کے ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے صفات میں بھی اطلاق ہے اللہ کے صفات کے لیے کوئی حد تعین نہیں کر سکتا یعنی اللہ علیم ہے ہمیں کتنا جانتا ہے اس کے علم کے حدود کو کوئی نہیں کر سکتا اس نے خود قرآن میں جو ہے, ہمیں اشاروں میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو ہاں جی اگر تم لکھنے کے لیے سمندر جو ہے شیا ہی بن جائیں اور اس کو پھر ڈبل کریں پھر بھی اس کی کلمات جو ہے ختم نے کلمات ہو. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس کے علمی احاطہ جو ہے اللہ محدود ہے اس کے لئے کوئی حد نہیں اسے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اطلاق ہے یعنی اس کے تمام صفات کے حد حدود اللہ خود کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ علیم ہے کتنا علیم ہے حلیم ہے کتنا حلیم ہے اللہ ہی جانتا ہے لہٰذا وزاد پاک ازل سے علیم اور حلیم ہے اور یہ ابد تک الم حلیم رہے گا جس طرح اس کے ذات کے وجود میں اطلاق ہے اسی طرح اس کے صفات میں بھی اطلاق ہے اللہ کے صفات کے لیے کوئی حد تعین نہیں کر سکتا ہے. اللہ جس طرح اس کے علم میں اطلاق ہے اس کے صفت علم میں بھی اطلاق ہے یعنی کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اپنے علم سے کس کس کو بخشے گا اور کس کس کو نہیں بخشے گا صرف وہی ذات جانتا ہے یا اس کے بتانے سے کوئی جان سکتا ہے اس کے ملائکہ مقدمین رسول اعظم خدا علیہ السلام میں سے کوئی اللہ کے صفات میں سے اتنی ہی جانتا ہے جتنا اللہ انہیں آگاہی دے دے, دے مومن کو اچھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفت پر بھی اتنا پختہ یقین رکھیں جتنی دیگر صفات پر ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ جل جلال کی معرفت حاصل کریں صفات کے دیں اور اس کی سچی سچی بندگی کریں ہمیں آپ کے ایک دشمن ہیں آپ کے علیم اور حلیم ساتھ آنے کے ایک بنیادی وجہستے ہمیں اس حیقت کو سمجھاتے ہیں ایک آدمی آپ کے خلاف ساجز کر رہا ہے لیکن آپ اس کو پتہ نہیں ہے اس نے آپ بندے کے خلاف کوئی کروئے نہیں کرتے ہیں بلکہ بس اوقات آپ کو دوست سمجھا ہوا آتا ہے ہاں جی کیونکہ آپ کو اس کا آپ کے خلاف کرنے والے ساجیسوں کا آپ کو کچھ پتا نہیں ہے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کے خلاف جو ہے مہربان بنا ہوئے ہے آپ شفیق دوست بنا ہوئے ہے یا اس, اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی کو ہم کی دشمنی نہیں ہے یا جو ہے کے ایک بندہ ہے اس کے دشمنی کے کچھ چیزیں آپ کو پتا ہے ہاں جی لیکن اس کی دشمنی کے حساب سے دشمنی ساری سازشوں کا آپ کو علم نہیں ہے اس وجہ آپ کو اس پر شدید غصہ نہیں ہے ہاں جی آپ اس کے بارے میں اس کی چھوٹی غلطیوں کا آپ کا علم اس پر آپ اور کا مظاہرہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات وہ عظیم ذات ہیں جس کو پوری کائنات کے ہر محلوب کے ہر کردار و رفتار سے پورا پورا اس کو آگاہی ہے مقدس کتاب میں فرمایا <عَلَمًا> کسی طرح سے ایک پتہ بھی نہیں کہتا ہے, ہے اور زمین کے اندر کسی بھی فصل کا دانا بھی نہیں جاتا اور اس کو اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا علم بالکل علم ہے اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے تو وہ یہ عظیم اللہ جو جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے بندوں کی تمام مال افار کردار رفتار سے خوب آگاہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ بندے کی نافرمانیوں پہ وہ سزا نہیں دیتے اب دیکھو نا انسان آج کے کی انسان کیا کیا نہیں کرتے ہیں آج کے انسان کی برائیوں ان کو سوچیں ان کی تواہ کاریوں کو سوچیں ان کا عبدت کے خلاف ہونے والے سازشوں کو سوچیں ہاں جو تھوڑی بہت ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ کتنے قوی ہے لیکن اللہ تعالی کو ہر انسان کے جو اعمال جو سازشیں جو نافرمانیاں جو کبھی احوال و اعمال آج کے انسان انجام دے رہے ہیں اللہ کولوم ہے وہ سب اس کے سامنے ہو رہا ہے لیکن وہ پاکزہ ان کے بردوباری سے پیش آئے ان کو ساتھ ساتھ بردواری سے ان کو محلت دے دیتے ہیں. ان کو توبہ ہونے کا محلت دیتے ہیں ان کو واپس آنے کا محلت دیتے ہیں. ان کو سوچنے سمجھنے کا اپنے اسی طرح اور وہ اسی بدبختی میں رہیں اسی تباہی میں رہیں اس کا کیا انجام ہوگا اس پر سوچنے کو اس کو موقع دیتا ہے بہت سے اس کو نصحت کرنے والے بندوں کے ذریعے سے مختلف ذریعے سے اس تک نصیحیتیں بھی پہنچ جاتی ہیں تو وہ ہر طرف سے جو ہے اپنی شسک و فجور پہ ڈٹا رہتے ہیں رائے حق پہ نہیں آتی پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں علماء نے کہا خدا دیر گی رسم گی رسا دیر سے پکڑتا ہے خدا اور کسی کو پکڑنے میں کوئی جو ہے جلدی نہیں ہے ہاں جی آج کے باقی قوموں کو تو مسلمانوں کی کردار آج کیا ہے مسلمان کہنے کے قابل پڑھتے ہی ہیں اور اس کے کلمے کی کیا چیز ہے, آج کی مسلمان؟ لیکن وہ, اللہ ہے، وہ, وہ مہربان ہے ہاں وہ برآب نازل کر کے اسے ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود ہمارے تمام کرتو چھوٹے بڑے ہر چیز کا اس کا علم ہونے کے باوجود کوئی چیز اس کی نگاہ سے مخفی نہیں اس کا اعنات میں لیکن وہ ازاد بندوں کو ستا نہیں دیرے ان کو ازاد چھوڑا ان کو محلت دیا ہوئی ہے اس کی حلیم ہونے کی وجہ سے یاد اللہ ایسی اس کی علم کی اس لئے قدر وہ جانتے ہوئے ان کو معاقضہ نہیں کرتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں بندوں کی تمام کرتو دھارتا دل کے نیتوں تک سے آگا ہے اگر وہ من حملی الوری ذات ہے لیکن اس کے وجود بندے کا معاقضہ نہیں فرماتا بندوں کو پکرتا نہیں ان کو مہلت دے دیتے ہیں تو بطائف ہونے کا راستے میں آنے کا تو یہ اللہ تعالی ہے جو حلیم علیم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم اور کسی انسان میں بھی یہ دونوں صفت کچھ نہ کچھ مقدار میں آجیں جائیں تو شاید علم تو رکھتے ہیں لیکن علم نہ ہونے تو اپنے علم سے معاشرے کو فیضیاب نہیں کر سکتے اپنے اطراف میں رہنے والوں کو فیضاب, اپنی علم ان تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غصے سے پیش آتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناراض ہو جاتے ہیں ان سے دشمنی ہو جاتی ہے کٹ جاتے ہیں, کر جاتے ہیں. اور پھر وہ محفل میں کوئی بہنے کے بہت یہ ہماری کمزوری کی وجہ ساتھ ساتھ سے بھی وہ ہو اسے کہ آپ اللہ کی پیاری نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں آپ کو نظر آئے گا آپ جو اللہ نے آپ کے علم کے بارے فرما ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا وہ تمام چیز جو آپ نہیں جانتے ہم ہر چیز کا ہم نے آپ کو علم دے دیا اللہ کا سیرت پر ہے تو آپ کو علم ہو جائے گا لہذا اور یہ سی آپ کے علم اور اس اخلاق کے عظیم پہل جیسا اللہ نے آپ کو صنعت دے دیا تو گرامی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حسما صفات کے خوب آشنائی اور معرفت حاصل کر کے ان سے فیضیاب ہو کر اپنے اندر کو بھی منور کریں اس دعا اللہ تعالیٰ نے سب انسماؤ سے بات کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بہتر معرفت کے میں تو